اور یتیم کے مال کے پاس تو جاؤ مگر اسرا سے جو سب سے بھلی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے جوان کو پہنچی اور عہد پورا کرو بے شک عہد سے سوال ہونا ہے.